محترم سامعین اور سامیات انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سب سے زیادہ قیمتی اس کا وقت ہے وقت سیکنڈ منٹ گھنٹے دن ہفتے سال مل کر اس کی زندگی بنتی ہے زندگی اس کی سب سے قیمتی ہے یہ سب کچھ دے سکتا ہے زندگی دینے میں ہچکچاتا ہے جان نہیں دیتا یہ اوقات جو بہت ہی قیمتی ہیں اس وقت کافروں کی سازش یہ چل رہی ہے کہ یہ کسی اچھے کام میں استعمال نہ ہو غلط کام میں استعمال ہو اور زندگی اس کی ضائع ہو جائے موت اس کے قریب ہو جائے پھر اس کے پاس سنبھلنے کا وقت نہ ہو پھر اس کے پاس سوائے پچھتانے کے کوئی چارہ نہ ہو میرا ایک مشورہ ہے کہ جس جس تک میری آواز جائے وہ اپنے چوبیس گھنٹے کے اوقات کو کاغذ پر لکھے ایک ہفتے تک کہ میں نے ایک دن میں کیا کیا کیا کتنے بجے سے کتنے منٹ تک میں نے کون سا کام کیا پھر کتنے سے کتنے تک کون سا کام کیا پھر خود اکیلا بیٹھ کر اس کو پڑھے اور اپنا محاسبہ کرے کہ میری زندگی کہاں جا رہی ہے میری زندگی کن کاموں میں استعمال ہو رہی ہے میری زندگی میں سے کتنے اوقات وہ ہیں جن کا آخت میں جا کر مجھے اجر ملے گا کتنے اوقات وہ ہیں جو میں نے ضائع کر لیے اور کتنے اوقات میں نے وہ گزارے ہیں جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں تو اللہ دوبارہ کا تعالی رمضان جیسے موسم لا کر ایسا موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ کے اوقات اللہ تعالی کے لیے گزریں ابریش کی چاہت ہوتی ہے جمعے والے دن بھی کہ آپ لیٹ آئیں آپ کو دس کام یاد کروائے گا لیٹ آئیں اور جلدی نکل جائیں تاکہ زیادہ وقت مسجد میں نہ گزرے زیادہ وقت کہاں گزرے دکان پر مارکیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے احب البلاد اللہ مساجدہ اب غدول براجی اللہ سواقا اللہ تعالی کو جو زمین کے ٹکڑے سب سے پسند ہیں وہ اللہ کی مسجدیں ہیں اور جو سب سے ناپسند ہیں ناپسند مبغود وہ بازار ہیں دکانیں ہیں ہٹیاں ہیں اور شیطان چاہتا ہے کہ اس کا زیادہ وقت مارکیٹوں میں گزرے اول تو مسجد میں آئے نہیں اگر آئے تو سب سے آخر میں اور جائے تو سب سے پہلے قیامت والے دن اس کے کام آنے والے وہ اوقات ہیں جو مسجد میں گزرے جو ہٹی دکان پر گزرے وہ دنیا میں کام آئیں گے آخرت میں نہیں پیٹ لگا ہوا ہے جس کی دکان ہے اس نے دکان پر بھی جانا ہے لیکن کچھ ایسے مینجمنٹ کر لی جائے کہ جب اللہ تعالی بلائے تو فوراً آ جائے لیٹ نہ ہو گجرا والا کہہ کہ لوہار ہوتا تھا لوہا گرم کر کے آئرن پر رکھا ہتھوڑی مار کر اس سے کوئی چیز بناتا تھا جب ازان کی آواز آ جاتی اللہ اکبر لوہا گرم کر چکا ہے آئرن پر رکھ چکا ہے ہتھوڑی اٹھا چکا ہے اب وہ تھوڑی اس لوہے پر نہیں مارتا تھا زمین پر مارتا تھا کیا اب اللہ نے بلا لیا ہے اب کوئی کام نہیں ہوگا وہ یہ نہیں کہتا تھا کتنا کہ کوئلہ لگا مجھے لوہا گرم کرنے پر تو کم از کم جو گرم ہو چکے وہ تو پورے کر لوں کہتا ہے مسالہ خراب ہو جائے گا جتنا یہ بن چکا ہے یہ پورا کر کے میں سے میں جاؤں گا کمپوزر کہتا ہے آدھا سفر رہ گیا ہے مکمل کر کے جاؤں گا روٹیاں بنانے والا کہتا ہے تین پیڑے رہ گئے مکمل کر کے جاؤں گا یہ سارے وہ حربے ہیں ابلیس کے جس کی وجہ سے وہ لیٹ کرتا ہے تو مسجدوں میں زیادہ رہنا مسجدوں میں زیادہ وقت دینا یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہنا ہے اللہ تعالی کے گھروں میں رہنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تارد ال ربکم رب نفہات رحمت رب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے ہوتے ہیں جب اللہ کی رحمت کے جھونکے چل رہے ہوں تو ان کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو تاکہ آپ پر بھی اللہ کی رحمت ہو جائے یہ رمضان اللہ تعالی کی رحمت کے جھونکے ہیں اور خصوصاً یہ جو اگلا اشرہ آ رہا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل تیاری فرماتے تھے اذا دخل العشر عشر الخر و شدا آپ اپنی کمر کس لیتے پہلے بھی کمر ڈھیلی نہیں تھی لیکن اب زیادہ تیاری کے ساتھ شدہ میزا رہ لہ گھر والیوں کو اٹھاتے وہ یا لئی نہ ہو اور ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے بڑے شیطان باندھ دیے گئے ہیں مگر چھوٹے شیطان پھر جان نہیں چھوڑتے اول تو وہ ان راتوں میں آپ کو جاگنے نہیں دیں گے اگر جاگنے دیا تو عبادت کے ساتھ جاگنے نہیں دیں گے وہ چاہیں گے کہ یہ سموسے کھاتا ہوا جاگے جلیبی کھاتا ہوا جاگے چائے پیتا ہوا جاگے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر جاگے مگر یہ رب کی عبادت کے ساتھ نہ جاگے ہمیں خبردار رہنا چاہیے رات مغرب کی ادان سے شروع ہوتی ہے سم اتم سیام ال روزہ مکمل کرو رات تک مکمل کہاں ہوتا ہے مغرب کی ادان پر تو مغرب کی اذان پر رات شروع ہو جاتی ہے لوگ مغرب پڑھ کر گھر جاتے ہیں جا کر ٹی وی دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں میں تھوڑا سا سو لوں اس لیے کہ رات جاگنے والی وہ رات شروع ہو چکی ہے مگر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ابھی میں تھوڑا سو لوں اس لیے کہ رات جاگنے والی مغرب سے اشاطہ کا وقت جاگتا ہے ہر شخص جاگتا ہے اس کو یہ ضائع کروا دیتا ہے روٹین میں لوگ آدھی رات تک جاگتے ہیں وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اللہ ماشاء اللہ تو جو روٹین میں جاگنا ہے کم از کم اتنا ہی اللہ کی عبادت کے ساتھ جاگ لیا جائے تو پوری رات نہیں آدھی تو مل گئی اگر تراسی سال کی عبادت نہیں تو اکیالیس بیالیس سال کی عبادت تو مل ہی جائے گی لیکن آپ دیکھ لو وہ وقت بھی لوگ ضائع کرتے ہیں. تو آپ شدا میزا رہو اپنا کمر کس لیتے وہ اے از اہلہو گھر والیوں کو اٹھاتے وہ آہیا لیلہو ساری کی ساری دس کی دس راتیں جاگتے آپ سے پوچھا گیا لیلت القدر کے بارے میں آپ نے فرمایا العشر اواخر اس رات کو آخری دس راتوں میں تلاش روایت یہ بھی ہے ایک روایت وہ بھی ہے کہ وتر راتوں میں تاک راتوں میں تلاش کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل دس کی دس راتوں میں جاگنا اور دس کی دس راتوں کا ہی آپ نے حکم دیا ہاں کوئی کم ہمت ہو تو وہ تاک راتیں جاگ لے لیکن جو یقینی سو فیصد لہرت القدر کو پانا چاہتا ہے اس کو دس کی دس راتیں جاگنی چاہیے کوئی شک نہ رہ جائے کہ سعودیوں کا بتر کون سی ہے اور ہماری کون سی طاق ہے ان کی کون سی تاک ہے سارے چکر ختم ہو جائے دس کی دس راتے جاگو ان شاء کو لوگ پالو اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف مینج کرنا ہے چھ آٹھ گھنٹے تو آپ سو سوتے ہیں پہلے بھی سوتے ہیں ابھی سونا ہے بس یہ ہے کہ اگر کوئی مزدور آدمی ہے اپنی مزدوری کو مینج کرے وہ مزدوری ایسے وقت میں کر لے رات کی ڈیوٹیاں لگوا لے عبادت کے ساتھ جاگنے کا معنی یہ نہیں کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے آپ اپنی ڈیوٹی دو اپنی مزدوری کرو آپ کی زبان انہ کافو انتو اللہ ان کافون تو حب الفاف افوا فوا نہیں پڑتی رہے تو آپ نے عبادت کے ساتھ رات کو جاگ لیا تلابیاں پڑھ لو نواز پڑھ لو پھر اپنی ڈیوٹی کرتے رہو بعد لوگوں کے کام فلیکسیبل ہوتے ہیں جب چاہے کر لیے جب چاہے چھوڑ دیں ایسے لوگ بھی رات ساری رات کام کرو اپنا زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھو ترابی پڑھ لو ف... ایشا پڑھ لو بعد میں فجر پڑھ لو آپ کی رات بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی جو شخص مغرب سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے آرام کر لے اگر اس کو نیند آ جائے اس کا رات جاگنا بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے ترتیب یہ ہے کہ کام کرو پھر آرام کرو پھر کام کرو پھر آرام کرو کام کرنے سے تھک جاتا ہے آرام سے آرام مل جاتا ہے لیکن بعض لوگوں کی ترتیب یہ ہے کہ کام کرو پھر کام کرو آرام کرو پھر آرام کرو اس سے انسان کو صحت اس کی صحت بھی خراب ہوگی اور آرام بھی پورے طریقے سے نہیں ملتا ہے مثلا فجر کے بعد سے ہو گیا اور پھر زور کے بعد پھر سے ہو گیا یہ آرام کے بعد پھر آرام اگر وہ زور کے بعد پھر جاگتا اے اے اے اثر کے بعد بھی جاگتا مگر سے پہلے تھوڑا آرام کر لیتا تو آرام کے بعد کام کام پھر آرام اور رات پھر ساری رات اللہ کے فضل سے وہ کام کرتا عبادت کے ساتھ جاگتا تو اس کو یہ ایک ہے اپنے اوپر جبر کر کے جاگنا یہ شخص انشاءاللہ بغیر جبر کے سہولت کے ساتھ جاگ لے گے تو اپنے دنوں کو مینج کر لیں اپنے کاروبار کو مینج کر لیں ان دنوں کی باقاعدہ تیاری کر لیں خود بھی جاگیں گھر والوں بچوں کو بھی جگائیں عبادت کے ساتھ جاگنے کے لیے نہیں جاگنا عبادت کے ساتھ جاگنا اور بہترین بات تو یہ ہے کہ ہم احتکاف میں بیٹھ جائیں یہ اتنا اچھا مرکز بنا ہوا ہے آپ کا سارا سال سوائے جمعے کے کہ یہ حال استعمال نہیں ہوتا تو یہ دس دن کے لیے اس کو خوب اچھی طرح بھر لیا جائے احتکاف کیا جائے موسا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پہلے تیس دنوں کا وعدہ لیا پھر جب آئے فور پر اعتقاف کیا تو دس دنوں کا اضافہ کر کے چالیس کر دیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے گارے حراء میں جا کر کے بیٹھتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ نے نبوت اور رسالت کا تاج فراہم فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نوازشیں دیتا ہے احتکاف کی فضیلت پر شاید آپ کو کوئی صحیح حدیث نہ ملے لیکن یہ سارا احتکاب فضیلتے ہی فضیلتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ساری کائنات سے کٹ کر مسجد میں بیٹھے ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس نوازے نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے احتکاف مسجد کو لازم پکڑنے کو کہتے ہیں مسجد سے باہر بغیر ضرورت کے نہیں نکلنا جس کی ضرورت ہے اس کے گھر میں کھانا دینے والا کوئی نہیں ان مساجد میں تو اللہ کی فضل سے ہمارے پاس کھانے کا انتظام بھی مسجد میں ہوتا ہے باہر جانے کے لیے حاجت کے لیے جانے کی ضرورت بھی نہیں وہ بھی انتظام مسجدوں میں ہوتا ہے کوئی وجہ نہیں باہر جانے کی اگر باہر جانا پڑے کوئی آدمی اس کے کھانے کا انتظام نہ ہو تو وہ جائے چپ چاپ کھانا لے کر واپس آ جائے اس کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ پردہ کر کے جائے ایسا کچھ نہیں بس وہ لوگوں سے باتیں نہ کرے اپنے کام سے کام رکھے واپس آ جائے ہم ہرم پاک میں انتقاب کرتے تھے وہاں ہمیں کھانا دینے والا کوئی نہیں تھا ہوٹل پہ جاتے کھانا لیا فوراً واپس تو زیادہ سے زیادہ مسجد میں رہنا مسجد سے باہر نہ جانا اپنے اعتکاف والی جگہ میں زیادہ بیٹھنے کی کوشش کرنا اکیلا خلوت اختیار کرنے کی کوشش کرنا اگرچہ مسجد کے سہن میں چل پھر سکتے ہیں گرمی لگے نہ ہا سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن کوشش یہ کرنا کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزرے اس کا نام اعتکاف اعتکاف عبادات کا مجموعہ ہے عبادات کا مجموعہ ہے سب سے پیاری عبادت اتکاف کی یہ ہے کہ آپ کی مسجد سے محبت ہو جاتی مسجد کے در دیوار سے محبت ہو جاتی جہاں انسان چار دن رہے وہاں کے علاقے سے محبت ہو جاتی ہے نا مسجد کے ساتھ محبت ہو جاتی اور مسجد سے محبت کرنا یہ اتنی عظیم عبادت ہے اتنی عظیم عبادت ہے قیامت والے دن ساری کائنات دھوپ میں ہوگی سورج قریب ہوگا پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جو پہلی صف کے نمازی ہیں ان کو میں اپنا سایہ دوں گا یہ نہیں فرمایا ہر سال عمرہ کرنے والے کو سایہ دوں گا یہ نہیں فرمایا ہر سال حج کی کوشش کرنے والے کو میں یہ سعادت دوں گا بلکہ فرمایا جو شخص مسجد سے محبت کرتا ہے رجل کلب معلق بالمسجد جس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے ادا خرا جمین ہو حتیہ یا جب مسجد سے نکلتا ہے تو مضطرب ہو جاتا ہے تاکہ واپس نہ آ جائے اس کو اطمینان واپس آ کر ہوتا ہے جس کی یہ کیفیت ہو جائے رب عض اس کو پچاس ہزار سال کی زندگی اپنے عرش کا سایہ نصیب کمائے گی دس دن کی محنت ہے کیا مشکل ہے اس میں زندگی میں سے دس دن نکالنے تو مشرقوں سے محبت ہو جائے کہ انسان نماز پڑھنے کے لیے آئے تو راحت محسوس کرے اذان ہو تو خوش ہو جائے ازان سن کر پریشان نہ ہو جتنے لوگ نمازی ہیں مگر ازان سن کر پریشان ہوتے ہیں کبھی میرا یہ کام رہتا تھا پھر ازان ہو گئی ہے کتنے لوگ اذان سن کر خوش ہوتے ہیں سارے کام ہم چھوڑ کر مسجد میں آ جاتے ہیں اور نماز پڑھ کر ادکار کرتے ہیں پھر اس کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ اس کا جانے کو دل نہیں چاہتا جاتا تو وہ بھی ہے جاتے تو سب ہیں مگر اس کا جانے کو دل نہیں چاہتا جس کی دل کی یہ کیفیت ہو کہ اس کو جانے کو دل نہ چاہے اور آنے کو دل چاہے فرمایا اس کو پچاس ہزار سال رب الجلال کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا یہ بہترین عبادت ہے احتکاف کی اور وہ مسجد کی خیر خائی کرنا شروع کر دیتا ہے مسجد سے محبت ہو جاتی ہے نا مسجد کی خیر خاہی کرے گا وہ یہ نہیں کہے گا یہ مسجد کیوں گندی ہے یہاں پہ وہ کام والا صفائی والا کا اس کو وہ خود اٹھے گا اور صفائی شروع کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی دیوار کے ساتھ کسی نے تھوکا ہوا تھا دیکھا آپ کو بڑی تکلیف ہوئی آپ نے لکڑی پکڑی اور اپنے ہاتھ مبارک سے تھوک کو صاف کر دیا فرمایا مسجدوں کو پاک اور صاف رکھو پاک ہوتا ہے پلیتی سے پاک اور صاف ہوتا ہے گندگی سے صاف پاک اور صاف رکھو اور ان کو خوشبو لگایا کرو تو وہ شخص پھر اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے مسجد کا خیر خواہ مسجد کے لیے کام کرنے والا بن جاتا ہے دوسری عبادت اعتکاف کی وہ خلوت ہے اللہ تعالی کے لیے خلوت اختیار کرنا ساری کائنات سے کٹ کر رب کے ساتھ جڑ جانا اللہ کو وقت دینا اللہ کو وقت دینا کاروبار کو وقت دیتے ہو تو کاروبار اچھا ہو جاتا ہے رشتہ داروں کو وقت دیتے ہو رشتہ داریاں اچھی ہو جاتی ہیں رب جلال کو وقت دو گے اللہ سے تعلق اچھا ہو جائے گا قیامت کا دن ہوگا ربیعال کا دربار لگے گا ساری کائنات جمع ہوگی اولین اور آخرین سب آئیں گے ایک ایک کر کے سب کو بلایا جائے گا لقد اخام عیدا وہ کل ہوں قیامت فردا ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے گن گن کے رکھا ہوا ہے کوئی کھسک نہیں سکے گا اور ایک ایک کر کے رب کے دربار میں آئیں گے والے سب ترجمان پر میں بیچ میں کوئی وکالت وکیل کو ترجمان کوئی تیسرا نہیں ہوگا آپ ہوگے اور آپ کا رب ہوگا آپ کو ڈائریکٹ رب سے بات کرنی ہوگی آج کے اعتقاف سے آپ کی رب سے ایسی دوستی لگ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جاتے ہی پہچان لے گا کہ میرا بندہ آ جا جج واقف ہو تو فیصلے کی فکر نہیں ہوتی رب سے دوستی لگ جائے گی جب اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا حساب لے گا تو اللہ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں چادر تان دو پردہ لگا دو میرے دوست کا حساب ہے کہیں کوئی اور نہ سن لے کہ میں اس سے کیا پوچھ رہا ہوں کوئی اور نہ دیکھ لے کہ اس نے کیا کیا, کیا تھا پردہ لگا کر کے اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا سنائیے گنا کیا وہ ایڈمٹ کر لے گا یہ کیا وہ بھی مان جائے گا یہ کیا وہ بھی مان جائے گا اللہ فمگا جا دنیا میں بھی میں نے تیرے اوپر پردہ ڈالے رکھا تو گنا کرتا تھا لوگوں کو نہیں پتا چلا آج ساری کائنات جمع ہے میں اپنے دوستوں کو دلیل نہیں کرتا آج بھی تجھ پہ پردہ بھی ڈالتا ہوں تجھے معافی کرتا ہوں تو خلوت اختیار کر کے رب الجلال سے دوستی لگانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے بہت بڑی سعادت کی بات ہے ہر وقت اللہ تعالی سے باتیں کرنا یہ شعور پیدا کرنا کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں جب میرے ساتھ اور کوئی نہیں تو میں اللہ کے ساتھ ہوں میں اللہ کی مجلس میں ہوں فرمایا رب الجلال نے من ذکرنی دی وح دی جو مجھے اکیلے کو یاد کرے گا میں بھی اس کو اکیلا یاد کروں گا یہ اکیلا اپنے رب کو یاد کر رہا ہے رب ربال اس کو بھی اکیلے کو یاد کرے گا کتنی بڑی سعادت کی بات کس قدر ناچیز ہے یہ انسان اور کس قدر عظمتوں والا ہے وہ رب اور یہ اکیلا یاد کرے تو وہ بھی اس کو اکیلا یاد کرے یہ کوئی بدلہ بنتا ہے یہ کوئی مقابلہ بنتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا یاد کرتا ہے دس دن تجھے اکیلے کو اللہ یاد کرے کتنی سعادت کی بات اور پھر فرمایا اللہ خالی ان ففاضت عینا جو شخص اکیلا بیٹھ کر اللہ تعالی کو یاد کرتا ہے یہ اعتکاف والا ہے اعتکاف کے بغیر بھی اکیلا ہو سکتا ہے مگر یہ اعتکاف والا تو اکیلا ہوتا ہی ہے فرمایا جو اکیلا بیٹھ کر اللہ کی قوت کو اس کی طاقت کو اس کی عظمت کو اس کی کبریائی کو یاد کرتا ہے اس کی پکڑ کو یاد کرتا ہے اس کے آداب کو یاد کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں اپنی کمزوری کو یاد کرتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں فرمایا ان دو آنسوں کی قیمت بھی یہ ہے کہ ساری کائنات پچاس ہزار سال دھوپ میں ہوگی اور یہ اللہ کے سائے میں ہوگا اللہ کے سائے کے اللہ کی بخشش کے اللہ کی مغفرت کے اللہ کی رحمت کے اسباب زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے اس وجہ سے بھی پچھلے گناہ معاف اس وجہ سے بھی پچھلے گناہ معاف اس وجہ سے بھی پچھلے گناہ معاف جب بخشش بڑھ جاتی ہے اور گناہ کم پڑ جاتے ہیں تو پھر رب ربیعت الجلال اس کے بدلے میں گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جب انسان من سام ردان ایمان واحتسابا وہ پھر الحما تقدم دمبے جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے پچھلے گنا معاف ہو جاتے ہیں اور جو شخص رات کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کرتا ہے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو جب رمضان سے ہی ہو گئے تھے تو پھر قیام سے کیا ہوگا گنا بچا ہی کوئی نہیں ہوگا تو اس سے کیا معافی ہوگی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں یاد رکھو یہ بخشش اور رحمت کے اسباب جتنے بڑھتے چلے جائیں جیسے رمضان کے روزے رکھے چھ شوال کے بھی رکھے تو سارے سال کے روزوں کے برابر ہے تو پھر ہر سال ہر مہینے تین تین رکھے تو وہ بھی سارے سال کے برابر ہے تو پہلے سارے سال کے برابر تو ہو ہی چکے تھے تو یہ پھر اس کے ساتھ بھی سارے سال کے برابر کیوں اور پھر جو شخص دو روزے رکھے اس کے محرم کے تو گویا ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے عرفات کے دن کا سارے سال دو سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں یہ تو گنا پہلے معاف ہو چکے تھے پچھلے سال ہی میں نے اگلے کے بھی معاف کروا لیے تھے تو اب دوبارہ روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو میرے بھائی اچھی طرح سمجھ لو جتنی بخش بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی انسان کے بخشش کے اسباب بڑھتے چلے جاتے اتنی اس کی سزا کے امکانات کم ہوتے چلے جاتے آپ نے کبھی سنا ہے فلاں شخص کو پانچ دفعہ پھانسی کا آڈر ہے اخبار میں کبھی پڑھا کاجل تھا اس کو جج نے پانچ دفعہ پھانسی کا آڈر دیا تو کیا اس کو بار بار پھانسی دیں گے دیں گے تو ایک بار ہی لیکن اس لیے کہ صدر پھانسی معاف کر سکتا ہے ایک کر دے گا وزیر اعظم اگر کر سکتا ہو تو وہ ایک کر دے گا اور کیا کرے گا پانچ دفعہ کسی نہ کسی وجہ سے تو پھنسے گا نا مطلب بچ نہ پائے اس لیے پانچ دفعہ پھانسی کا آرڈر دیا جاتا ہے تو جب آپ بخشش اور رحمت اور مغفرت کے اسباب بڑھاتے چلے جاؤ گے اور سال کے گنا اس وجہ سے معاف سال کے گناہ اس وجہ سے معاف اگلے سال کے اس وجہ سے پچھلے سال کے اس وجہ سے تو پھر آپ کی پکڑائی دینے کے چانس کم از کم ہوتے چلے جاتے ہیں آپ کی کامیابی کے چانس بڑھتے چلے جاتے ہیں اور یاد رکھو جب انسان گنا کرتا ہے اس کا گنا اگر ہزار کلو کا ہے تو ہزار کلو کی توبہ کرے گا تو وہ معاف ہو جائے گا اگر پانچ سو کلو کی توبہ کرے گا تو گنا باقی رہے گا اور اگر پندرہ سو کلو کی توبہ کر لے گا یعنی گنا معاف ہو چکا ہے یہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو یقین نہیں آ رہا یہ پھر بھی توبہ کرتا چلا جاتا ہے مغفرت اور رحمت کے اسباب بڑھاتا چلا جاتا ہے توبہ بڑی ہو جاتی ہے گنا چھوٹا ہو جاتا توبہ بڑی ہو جاتی ہے بخشش بڑی ہو جاتی ہے اس وجہ سے بھی سال کے گناہ ماف اس وجہ سے بھی معاف اس وجہ سے بھی بخش بڑی ہو جاتی ہے گناہ چھوٹا رہ جاتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے تاب و اس بڑی توبہ کی وجہ سے وہ چھوٹا گنا جو گنا چھوٹا رہ گیا ہے اس کو تو واپ کرتا ہی کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ صاحب کا گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیتا جو اس جہان میں گناہوں کو نیکیوں سے بدل لے گناہ کر رہا تھا اب گناہ چھوڑ کر نیکی شروع کر دی اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے سابقہ گناوں کو بھی نیکی بنا دیتا بکشش کے اسباب بڑھاتے چلے جائیں رحمت کے اسباب بڑھاتے چلے جائیں مغفرت کے اسباب بڑھاتے چلے جائیں اور یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اکیلے بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے پچاس ہزار سال کا عرش کا سایہ بھی ملے گا گناہ بھی معاف ہوں گے گناہ بھی معاف ہوں گے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے یا ابن آدم انکا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا اگر تیرے ایک کے گناہوں سے زمین بھر جائے ایک کے گناہوں سے زمین بھر جائے ساری زمین صرف ایک بندے کے گناہوں سے بھری ہوئی ہو ثم اتیتنی لا تو شرک بھی شیعہ پھر تم میرے پاس آئے اور نے ان گناہوں میں شرک نہ کیا ہو باقی سارے اسے کاریاں بدکاریاں چوریاں سب کچھ ہو لاتے تو کبھی قرآب ہے مغفرہ اگر چاہوں تو اتنی ہی بخشش دے کر تجھے معاف کر دوں لیکن کب جب آپ توبہ کرو توبہ کے بغیر لگ فارن میں بہت بخشنے والا ہوں لیکن کس کو لمن تابہ توبہ کرے وہ آ عقیدہ ٹھیک کرے وہ آمر پھر سیدھا ہو جائے, ہدایت والا ہو جائے میں اس کے پچھلے سارے معاف توبہ کرے ایمان درست کرے آمال صالحہ درست کرے اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے بھی معاف کر دیتا ہے بلکہ پچھلے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیتا ہے تو یہ بہترین موقع ہوگا کہ پچاس پچاس سال کے پرانے گنا معاف کروانے کے لیے پچاس منٹ بھی نہیں لگیں گے آ جاؤ اگر اعتکاف کی توفیق مل جائے اعتکاف کرو اور اگر دس راتوں کے اتقاف کی توفیق نہ ملے پانچ راتوں کا کر لو چار کا کر لو تین کا کر لو کم از کم یہ, یہ تجربہ تو کرنا چاہیے کہ اکیلے بیٹھ کر رب کو یاد کر کے کوئی چار آنسو لیے جائیں اس کے لیے ایک دن کا احتکاف کر لو کرو ضرور تاکہ ہمیں یہ موقع مل جائے اور اللہ تعالی ہمارے گنا معاف کر دے اور جو جبریل امین نے فرمایا تھا کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آ جائے رمضان چلا جائے اور اس کے گنا باقی ہوں میں جبریل کہتا ہوں اللہ کرے وہ ذلیل ہو جائے تو کم از کم اس بدوا سے تو بچا جا سکتا ہے تو یہ احتکاف اللہ کے ساتھ خلوت اور محبت بڑھاتا ہے مسجد کے ساتھ محبت بڑھاتا ہے یہ اعتکاف توبہ کا موقع فراہم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت ملتی ہے اس اعتقاف کے ساتھ انسان زبان بندی کرتا ہے زبان وہ سراخ ہے جو کسی کی تجوری میں ہو جائے تو سارے پیسے بہ جاتا ہے کسی کی جیب میں سراخ ہو جیب پھٹی ہوئی ہو سارے پیسے نکل جاتے ہیں یہ زبان وہ سوراخ کر دیتی ہے جس سے ساری نیکیاں بہہ جاتی ہیں انسان ساٹھ سال نیکیاں کرتا رہے اندک ان ملیام جنت ستی نسنا ساٹھ سال نیکیاں کرتا رہے اور آخر میں اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے مرتے وقت کہے میں اللہ کو نہیں مانتا بولو کتنے نمبر ملیں گے ایک جملہ بولا تین حرفوں کا لفظوں کا زبان نے اور سارے جسم کی کولی لی بدنی مالی ساری عبادتیں ضائع کر یہ زبان اتنی خطرناک ہے اس قدر خطرناک ہے اور اگر صحیح چلتی رہے تو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ فرمایا جو کہتا ہے سبحان اللہ رب الجلال اس کی اتنی نیکیاں بناتے ہیں وہ سبحان اللہ ہی تم المیزان اس سے اللہ کا ترازو بھر جاتا ہے ترازو کتنا بڑا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ساتوں زمین اور آسمان اٹھ جائیں گے اور لا الہ الا اللہ پٹرا جک جائے گا جس پلڑے میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان آ جاتے ہیں وہ کتنا بڑا ہوگا اور تیرے سبحان اللہ اور الحمد اللہ کہنے سے اللہ کا ترازو نیکیوں کے ساتھ بڑھ جاتا ہے یہ بھی زبان فرمایا تک اللہ وکول سدیدہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور زبان ٹھیک کر لو زبان ٹھیک کر لو یو سلحلہ کم تم یہ چھوٹی سی بوٹی ٹھیک کر لو اللہ تمہارا سارا کچھ ٹھیک کر لے اور یہ زبان کی مشک زبان بندی کی مشق یہ بھی احتکاف میں ہوتی بولنا نہیں فضول نہیں بولنا بند رکھنی ہے زبان بولنا ہے تو ذکر اداکار کرنے ہیں اور کچھ نہیں کرنا نہ آپس میں باتیں کرنی ہے نہ ٹیلیفون پر باتیں کرنی ہے زیادہ ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے ضرورت کی بات آدھے منٹ میں ختم ہو جاتی ہے وہ کی جا سکتی ہے لیکن بیکار باتیں فضول باتیں لایا باتیں دل نہیں لگتا اکیلے کا لازمی کسی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ نہ کچھ بولنا ہے یہ بھی وقت کو کا زیا ہے یہ بھی زندگی برباد ہے تو یہ اعتقاف بہترین موقع ہے جو ہمیں زبان بندی سکھاتی ہے جب انسان زبان کی احتیاط شروع کر دیتا ہے زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے تو اللہ کے فضل سے اس کو ایک ایسی عادت بن جاتی ہے کہ جب بھی فارغ ہو وہ سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر استاخر اللہ پڑھتا رہتا ہے تو اگر آج سے لے کر اگلی زندگی ہماری زبان ٹھیک ہو جائے ہمارے زبان پہ اللہ کا ذکر شروع ہو جائے ہم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے آادی ہو جائیں استفر اللہ کے عادی ہو جائیں تو یہ سودا مہنگا نہیں صرف دس دنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرما فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان ہے آنا ما ابدی ما زکر ہر رقت بھی جب تک بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد کے ساتھ اس کے ہوٹ ہلتے رہتے ہیں فرمایا میں اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں کتنی بڑی بات ہے آپ احتکاف میں مسجد کے ساتھ نہیں مسجد والے کے ساتھ کیوں مسجد والے کے ساتھ بھی ہوں. بہت بڑی بات ہے اور آپ گھر سے آ ہیں اللہ کے راستے میں آپ کا میٹر چلنا شروع ہو گیا اب آپ اللہ کی عبادت میں ہیں آپ آرام کریں تو بھی رب کی عبادت میں ہیں آپ جاگیں عبادت کریں تو بھی اللہ کی عبادت میں اور احتکاف میں ہماری مساجد کے احتکاب میں اللہ نے ایک اور فائدہ دیا ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کی نماز کی صلاح کر دیتا ہے بڈھا ہو گیا نماز ٹھیک نہیں پڑھتا تھا احتکاب کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی نماز درست کر دی ہم ان کی قرآن کی تلاوت درست کرتے ہیں قرآن غلط پڑتا تھا قرآن میں اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہے نا اللہ عزیز حکیم عزیز کا مانا ہوتا ہے بہت عزت والا بہت غالب اور اگر عین کی وجہ حمزہ پڑھو عزیز تو اس کا معنی ہوتا ہے رونے کی آواز علیم بہت علم والا حمزے کے ساتھ پڑھو تو اس کا معنی ہوتا ہے دردناک عذاب العلیم تو یہ اللہ تعالی کے نام غلط پڑتا تھا اپنے ابا کا نام غلط لیتا تو اس کی پٹائی ہو جاتی یہ اپنے رب کے نام غلط پڑتا تھا ارتکاب پر بیٹھا اللہ نے اس کی اصلاح فرما دی بڑی عبادتیں کرتا بڑا پیسہ لگاتا بڑی محنتیں کرتا تھا مگر عقیدے میں جھول تھی شرک کی ملاوٹ تھی اللہ تعالی نے احتکاب کی توفیق دی اللہ تعالی نے توحید کی دولت سے نواز دیا اور مجھے باقاعدہ لوگ آ کر ملتے ہیں وہ جی ہم احتکاب میں فلاں کو لے کر آئے تھے اللہ نے اس کی اصلاح فرما دی میں فلاح کو لے کر آیا تھا اللہ نے اس کی اصلاح فرما دی تو یہ ایک بہت ہی سب فائد سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو اللہ کے دین کا علم حاصل ہو جائے اللہ کو یاد کرنا ٹھیک انداز سے اس کا تلفظ درست کرنا قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھنا یہ نصیب ہو جائے دعائیں یاد ہو جائیں نماز درست ہو جائے یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ ان دس دنوں میں عطا فرما ہے تو آپ بھائی جائیں جا کر کے ٹارگیٹ کریں لوگوں کو کہ میں فلاں تک دعوت پہنچانا چاہتا تھا وہ میری بات نہیں سنتا تھا اس کو میں یہاں لے کر آؤں گا باقاعدہ ہدف بنا کر کے لوگوں کو تیار کر کے لے کر آئیں انشاءاللہ اللہ جتنی ہم سے خدمت ہوئی ہم ان کی خدمت بھی کریں گے جس قدر ان کو سہولیات فراہم کر سکے کریں گے اور انشاءاللہ اللہ دس دن کی محنت سے اللہ تعالیٰ آپ کے علاقے کی دعوت کو کھڑا کر دیں ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جن کے ساتھ دعوت کھڑی ہو جائے آپ کی دعوت کا فائدہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان اس کے جس مقاصد کے لیے مقرر کیا ان میں کہ شیطانوں کو اللہ باندھ دیتا ہے شیطان برائی کی طرف دعوت دیتا ہے نیکی سے منع کرتا ہے جب شیطان باندھ دیا جاتا ہے تو پھر یہ دعوت کا مہینہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں برائی سے منع کریں اور اس میں بھی پیک ٹائم یہ ہے اتقاف کا کہ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں برائی سے منع کریں اور جو شخص ہر طرف سے کاٹ کر بیٹھ گیا یہاں آ کر جتنا وہ اثر قبول کرے گا اتنا وہ اثر قبول نہیں کرتا جو آپ کا درس ان کے گھڑی کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے تو یہ بہترین موقع ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اپنی دعوت کو اچھا کرنے کے لیے رب سے تعلقات اچھے کرنے کے لیے اپنی زبان کی اصلاح کے لیے خلوت اور مسجد سے محبت کے لیے یہ عبادات کا مجموعہ اعتکاف ہے اس کی کوئی فضیلت بیان کر نہیں سکتا اس کی ایک ایک چیز کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ اس پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے اللہ تبارک کا مطالعہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیقرمائے ربض الجلال ہماری صحت ٹھیک رکھے ہم اس موقع سے صحیح فائدہ اٹھائیں میرے بھائیوں میں پھر کہتا ہوں کہ مغرب سے لے کر ہم نے عبادت شروع کرنی ہے عشا کے بعد سے نہیں مغرب سے شروع کرنی ہے عبادت ان دن دنوں کی عشاء کے بعد سے نہیں اور جتنا قدر جاگتے ہیں اس کو تو کم از کم عبادت کے ساتھ گزارے جو نہیں جاگ سکے چلو کوئی بات نہیں کمی رہ گئی جو ساری رات جاگ سکے وہ اس کا اہتمام کریں جو آدھی جاگ سکیں وہ کم از کم جو جاگتے ہیں اس کو آڑے تیڑے کاموں میں نہیں اور آخری بات بھائی یہ ہے کہ احتکاف کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ مغرب کے بعد آ جاتے تھے مسجد میں اور فجر پڑھ کر بیٹھ جاتے تھے تو اگر یہ رات جس کی فجر میں آپ بیٹھے ہیں اگر یہ رات اکیسویں کی تھی تو پھر اکیسویں رات تو اتکاب سے باہر نکل گئی نہیں سمجھے حالانکہ آپ دس راتوں کا اتکاو کرتے تھے تو ایسے سمجھ آتی ہے کہ یہ رات بیسویں رات ہوتی تھی آپ مسجد میں آتے ہیں فرضوں سے پہلے سنتے پڑتے ہیں تو فرض محفوظ ہو جاتے ہیں اگر آپ نیت لے کر آئے میں سنتے پڑوں گا تو اگر لیٹ بھی ہوئے تو فرض تو آپ کے محفوظ ہو گئے نا اور اگر آپ کی نیت ہو میں فرض پڑوں گا تو کبھی لیٹ ہوئے تو رکت رہ جائے گی فرضوں کی تو یہ نفلی عبادات فرضوں کی حفاظت کے لیے ہے اسی طرح دس دنوں کے احتکاف سے ایک دن پہلے میسج میں آ جاتے تھے تاکہ اگر دس دن محفوظ ہو جائے آپ اندازہ کر لینا جو اکیسویں احتکاب کے لیے آتا ہے وہ آدھی رات فونوں پہ لگا دو بیٹے وہ میرا سرما رہ گیا بیٹے میری وہ انسولین رہ گئی بیٹے وہ میری وہ چیز رہ گئی لے کر آنا وہ اسی چکر میں پڑا رہتا ہے وہ رات اس کی ضائع ہو جاتی اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ایک دن پہلے آ جاتا ہے رات گزاری مسجد میں بیسویں اکیسویں کی فجر میں احتکاف والی جگہ پر بیٹھ گئے مانوس ہو گئے اجنبیت ختم ہو گئی مغرب تک آپ بہترین اب تیار ہیں کہ آپ رب کی عبادت کریں اب آپ کو کوئی کام نہیں کوئی ایمرجنسی نہیں کسی کو کچھ نہیں لینا دینا انتظامیہ والے تیری یہ جگہ وہ وہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے پنکھے والی چاہیے یہ سارے کام اکیسویں رات میں ہو رہے ہوتے ہیں. اگر یہ بیسویں میں آ جائیں تو یہ سارے کام میں بڈھا ہوں مجھے تو کے قریب والی جگہ چاہیے میں ایسا ہوں مجھے تو وہ چاہیے یہ سارا کچھ ایک دن پہلے ہو جائے تو پھر آپ اکیسویں کے ساتھ گزار سکتے ہیں اور اگر آپ اکیسویں کی شروع میں آئے تو پھر یہ سارے کام آپ کی عبادت کی جگہ پر یہی کام گے اور کوئی کام نہیں ہوگا اس لیے ایک دن پہلے آ جاؤ اور آ کر مسجد سے مانوس ہو جاؤ اور اس کے بعد پھر اللہ کے فضل سے جب اکیسویں رات شروع ہو تو پورے توجہ کے ساتھ انحما کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کرو اور احتکاف کو گزارو اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق تعہ فرمائے ما عالین اللہ